کتاب الیکراہ الیکراہ يثبت حکمه اذا حصل ممن یقدر علی قاع ما یوعید به سلطانا کان اولی اللہ وإذا أخرها الرجل على بيع ماله أو على شراء سلعة أو على أن يقر لرجل بألف درهم أو يواجر داره وأخرها على ذلك بالقتل أو بالضرب الشديد أو بالحب فباع أو اشترى فبالخيار إن شاء أم ولباع آج ہم اکراس کے بارے میں پڑھیں گے بھائی اکرا کا مانا ہے زبردستی جبرن کسی سے کوئی فیل کروانا بھائی زبردستی جبرن کسی سے کوئی فیل کروانا یہ کیا ہے اکراس ہے بھائی اکرا کہلاتا ہے دیکھیے آپ کے حاشیے میں اس کی تعریف دی ہوئی ہے قولرا فی الغ المقر اچھا اچھا پہلے یہاں دو لفظ یاد رکھیں بھائی ایک ہے مکرح ایک ہے مکرح مکرح راہ کے کسرے کے ساتھ اس میں فائل ہے زبردستی کرنے والا بھائی اور مکرہ راہ کے فتحے کے ساتھ وہ شخص جس پر زبردستی کی گئی ہے بھائی اسی معاملے کے اندر جس پر زبردستی کی گئی ہے اسے کیا کہتے ہیں مکراہ کہتے ہیں اور زبردستی کرنے والا مک کہلاتا ہے بھائی تو دیکھیے کہتے ہیں ہوفلغتی حمل امر آلہ ہوا یک رہتی اکراہ لغربی زبان میں حمل ابھارنا ہے مک کو اعلی امر ایسے امر پر یک رہ جسے وہ ناپسند کرتا ہے جسے وہ کیا کرتا ہے بھئی ایک کام ہے اس کو ایک شخص ناپسند کرتا ہے دوسرا زبردستی اس کام پر مجبور کرتا ہے یہ کیا کہلاتا ہے اکراہ کہلاتا ہے تو یہ عربی زبان نے یہ معنی ہے اس کا بھئی وفی شر اور اصطلاح شریعت میں فعلوں یف الانسان انسان ہی وہ ایسا فعل ہے جو انسان کسی غیر کے ساتھ کرے فیضول و بھی جس کی وجہ سے اس کی رضامندی کیا ہو جائے زائل ہو جائے ختم ہو جائے بھائی ایک آدمی نے تلوار نکالی دوسرے کے سر پر کھڑا ہو گیا کہ چلو بھائی اپنی یہ گھڑی زید کو بیچ دو ورنہ ابھی تلوار سے تمہاری گردن اڑا دوں گا بھائی اب وہ شخص اپنی گھڑی نہیں بیچنا چاہتا لیکن اب تلوار کے خوف سے کیا کرتا ہے بیڑ کر دیتا ہے تو دیکھو یہ کیسے کام پر مجبور کیا جس کو وہ کرنے والا نہیں کرنا چاہتا تھا اسے ناپسند تھا تو یہ اقرا ہے منانا یہ کیا ہے اکرا ہے بھائی تو کہتے ہیں دوبارہ دیکھیے وہی شار فیالو یا فعل انسان شریعت کے اندر وہ فعل ہے جو انسان اپنے علاوہ کے ساتھ کرتا ہے فیاض البی رضا جس کی وجہ سے اس کی رضامندی کیا ہو جاتی ہے زائل ہو جاتی اس کی رضامندی ختم ہو جاتی ہے بھائی غیر رضامندی کے ساتھ وہ کام کرنا کرتا ہے بھائی اچھا یاد رکھیے بھائی کی کئی شرائط ہیں بھائی ایک تو یہ کہ ایک ایسے شخص کی طرف سے پایا جائے جو جس چیز کی دھمکی دے رہا ہے اس کے کرنے پر قادر بھی ہو گئی مکرش جو ہے جو زبردستی کرنے والا ہے جس چیز کی دھمکی دے رہا ہے اس کے کرنے پر قادر بھی ہو گئی پھر اکرا ہوگا ورنہ اکرا نہیں اب ایک بچہ ایک پہلوان کو کہتا ہے بھائی یہ اپنی گاڑی فوراً زید کو بیچو نہیں تو ابھی میں آپ کے ہاتھ پاؤں سوڑتا ہوں بھائی بھائی بچہ نقصان پہنچا سکتا ہے پہلوان کو نہیں تو ایک کرا ایسے شخص کی طرف سے ہونا ضروری ہے جس میں جو وہ فیل کرنے پر قادر بھی ہے جس چیز کی دھمکی دے رہا ہے اس کے کرنے پر قادر بھی ہو اور بچہ تو پہلوان کے ہاتھ پاؤں توڑ سکتا وہ تو اس بات پر قادر ہی نہیں ہے لہذا یہ اکرا نہیں تو اکرا کی پہلی شرط کیا ہوئی <سؤال> کہ وہ ایسے شخص کی طرف سے ہو جو اس کام اس دھمکی کے پر عمل کرنے پر قادر بھی ہو گئی اچھا دوسری شرط یہ ہے کہ مقر کو یقین ہو جس پر زبردستی کی جا رہی ہے اسے یقین ہے کہ اگر کہ یہ اپنی دھمکی پر عمل بھی کر گزرے گا اگر اسے یقین نہیں ہے تو پھر بھی کرانے بھائی یہ تو ویسے مزاق کر رہا ہے کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا تو یہ بھی اسے یقین ہو بھائی اسے اس کا غالب گمان یہ ہو بس غالب گمان کہ اگر میں نے اس کی بات پر عمل نہ کیا تو یہ اپنی دھمکی پر عمل کر گزرے گا بھائی سمجھ میں آیا بھائی اور نیز یہ بھی شرط ہے کہ وہ دھمکی ایسی چیز کی دے رہا ہے جس کی وجہ سے مقرح کو تکلیف پہنچے گی مقرح کو کیا پہنچے گی تکلیف یا غم پہنچے گا بھائی تکلیف یا غم پہنچے گا مثن کہتا ہے میں تمہیں قتل کر دوں گا یا میں تمہارا ہاتھ کاٹ دوں گا یا ہاتھ پاؤں توڑ دوں گا یا میں تمہاری زبردست پٹائی کروں گا یا تمہیں میں قید میں ڈال دوں گا بیڑیوں میں جکڑ دوں گا بھائی تو یہ وہ امور ہیں جس کی وجہ سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے اسے غم لاحق ہوتا ہے تو ایسی چیز کی دھمکی دے پھر ایک ہے پھر ایک ہے بھائی اور نیز وہ شخص فیب کو پہلے کرنا بھی نہ چاہتا ہو اگر مکرا پہلے یہ کام کرنا چاہتا تھا مثلا وہ اپنی گاڑی زہد کو پہلے بیچنا چاہتا تھا پھر تو یہ کرا نہیں بھائی وہ تو اس کی اپنی رضامندی ہے گویا کہ اور حالانکہ اس کے اندر تو کیا ضروری تھا کہ مکرہ کی رضامندی نہ ہو گئی سمجھ میں آیا شرائط سمجھ میں آ گئی بھائی کہ ایک اقرا ایسے شخص کی طرف سے ہو جو جس چیز کی دھمکی دے رہا ہے اس پر عمل کرنے پر بھی قادر ہے اور نیز مقرح کو یہ کئی غالب گمان ہے اگر میں نے اس کی بات پر عمل نہ کیا تو یہ کیا کرے گا اپنی دھمکی پر عمل کر گزرے گا نیز وہ پہلے سے اس کام کے کرنے پر راضی نہ ہو اور چوتھی شرط یہ کہ اس ایسی چیز کی دھمکی دے رہا ہے جس کی وجہ سے اس کو شدید تکلیف ہوگی یا پھر اس کو غم لاحق ہوگا بھائی پھر یاد رکھیے ہمارا نا تھوڑی اور تفصیل بھی یاد رکھیے گا اکراہ دو قسم پر ہے ایک کو اکراہ ملجی کہتے ہیں ایک کو ایک غیر ملجی کہتے ہیں بھائی ایک اکراہ ملجی ہے ایک اکراہ غیر ملجی ہے بھائی ایک غیر ملجی اسے کہتے ہیں جس میں انسان کی صرف رضامندی فوج ہو جاتی ہے بس ایک راہ غیر ملجی کسے کہتے ہیں صرف رضامندی فوج ہو جاتی ہے مسن کسی کی زبردست پٹائی کی دھمکی دی کہ چلو بھائی اپنی یہ گاڑی بیچو نہیں تو میں آپ کی زبردست پٹائی کروں گا دیکھو اب اس ایک راہ کی وجہ سے کیا ہوا اس کی رضامندی وہ گاڑی بیچ تو دے گا لیکن اس کی رضامندی نہیں ہے بھائی اس کی رضامندی فوت ہو گئی تو اس کو اس اقرا کو کیا کہتے ہیں اکراہ غیر ملجی بھائی اور اقرا کی دوسری قسم اقراہ ملجی ہے جس میں رضامندی بھی فوت ہو جاتی ہے اور اختیار صحیح بھی فوت ہو جاتا ہے انسان کی اس میں رضا بھی نہیں ہوتی اور اس کا صحیح اختیار بھی باقی نہیں رہتا اور وہ اس اکراہ کو کہتے ہیں جس میں قتل یا عضو کے طلب کر دینے کی دھمکی دی جائے بھائی. قتل کی دھمکی دی جائے یا عضو کے کاٹ دینے کی آگاہ کے توڑ دینے کی بھائی دھمکی دی جائے یہ کون سا اقرا ہے ایک راہ مالانا اس میں رضامندی بھی ختم ایک شخص نے دوسرے سے کہا بھئی کہ اپنی یہ گاڑی بیچو نہیں تو میں تمہیں قتل کر دوں گا یا میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالوں گا تو اس اقراہ کے اندر رضامندی بھی ختم اور اختیار صحیح بھی ختم ہو گیا اختیار صحیح بھی نہ رہا سورج سمجھ میں آ گئے بھائی آگے کے باب کے اندر تفصیل آئے گی مسائل بیان ہوں گے ابھی سے یہ دو اقسام اچھی طرح سمجھ لیں اکراہ کتنی قسم پر ہوا دو قسم پر ہوا ایک اکراہ غیر ملجی ہے ایک اکراہ ملجی اکراہ غیر ملجی کس کو کہتے ہیں جس میں صرف انسان کی رضامندی فوت ہو جاتی ہے مثلا کسی کو زبردست پٹائی کی دھمکی دی کسی کو بیڑیاں پہنانے کی کسی کو قید میں ڈالنے کی دھمکی دی بھائی اس کی وجہ سے دوسرے کی رضامندی فوت ہو گئی ہاں اختیار اس کا اب بھی باقی ہے بھائی اختیار اب بھی اس کا اختیار صحیح باقی ہے لیکن اگر دوسرے کو قتل کی دھمکی دیتا ہے یا آغا کے کاٹ دینے کی دھمکی دیتا ہے تو اب رضامندی بھی ختم اور اس کا اختیار صحیح بھی کیا ہو گیا ختم ہو گیا سمجھنا ہے اختیار صحیح اب انسان ایک آدمی نے دوسرے کو کیا کہا یہ چیز بیچو نہیں تو میں کیا کروں گا تمہیں قتل کر دوں گا قتل کر دوں گا تو اب اس شخص کی رضامندی بھی ختم اور اختیار صحیح بھی ختم وجہ یہ کہ ہر انسان کی فطرت ہے مولانا ہر بلکہ ہر حیوان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس قسم کی تکلیف سے ہلاکت سے بچانے کی کوشش کرتا ہے سمجھ میں آیا بچانے کی کوشش کرتا ہے اس کی طبیعت میں یہ رکھا گیا کہ وہ اپنے آپ کو اس ہلاکت میں ڈالنے سے بچانے کی کوشش کرتا ہے غیر اختیاری طور پر ہی کیا کرتا ہے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے بھائی آپ چھت کے کنارے پر چلے جا رہے ہیں تو کبھی وہم ہوتا ہے آپ کو پھر شاید میں گرنے لگاؤں اپنے آپ کو بچانے کی کتنی کوشش کرتے ہیں آپ اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں سمجھ میں آیا تو وہاں وہ غیر اختیاری طور پر انسان کی طبیعت ہی ایسی رکھی گئی ہے وہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے سے کیا کرتا ہے بچانے کی کوشش کرتا ہے ہر حال میں بھائی حیوانات بھی اسی طرح ہیں بھائی وہ بھی اوپر چل رہے ہیں کسی جگہ پر پہاڑی پر گرنے لگا وہ اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کرے گا اس کی طبیعت ہی ایسی ہے تو یہاں پر اپنی طبیعت کی وجہ سے انسان مجبور ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اس چیز سے بچائے تو گویا یوں سمجھیں گے اختیار رہائی نہیں اختیار صحیح بلکہ کون سا اختیار ہے اختیار بس خلاصہ کلام کیا ہوا اقرا کتنی قسم پر ایک ملجی اور ایک غیر ملجی ملجی جس میں قتل یا عضو کے طلب کر دینے کی دھمکی ہو اور غیر ملجی جس کے اندر اس قسم کی دھمکی نہ ہو گئی تو کہتے ہیں اب کتاب پر دیکھیے بھائی القرا یس بوت و حکم ہو عیدا من سال میں یق دیر و اعلی عمہ یو ادبی سلطان انقان اولسفا اقرا جو ہے ثابت ہو جاتا ہے اس کا حکام عیدا ہا صالح جب یہ اقرا حاصل ہو میم من ایسے شخص سے یق جو قادر ہے اعلیٰ عائمہ کہ وہ واق کرے وہ امر یو عید جس کی وہ دھمکی دے رہا ہے کان او سلطان بادشاہ ہو یا چور ہو لف ل چور کو کہتے ہیں بھائی تاریخ سمجھ میں آئی بھائی اقرا کا حکم ثابت ہوگا جب اقرا حاصل ہو ایسے شخص کی طرف سے جو قادر ہے امر کے واقع کرنے پر جس کی وہ دھمکی دے رہا ہے یعنی قدرت بھی ہے ایک شخص نے دوسرے کو کہا میں تجھے قتل کر دوں گا وہ قتل پر قادر بھی ہے ایک نے دوسرے سے کہا میں تمہاری زبردست پٹائی کروں گا وہ پٹائی کرنے پر قادر بھی ہے اسی لیے کہا مم یک مَا اعلیٰ بِهِ اس شخص کی طرف سے جو قادر ہے اس امر ما سے مراد امر ہے امر اس امر کے واقع کرنے پر یو ایڈو پی ہی جس کی وہ کیا کر رہا ہے دھمکی دے رہا ہے پھر ایک ہوگا سلطان کان نا چاہے وہ بادشاہ ہو یا چور ہو دراصل یاد رکھیے سلطان اولسفا کو اس لیے ذکر کیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک صرف بادشاہ کی طرف سے ہو سکتا ہے کسی اور کی طرف سے نہیں بادشاہ اگر کہتا ہے یہ چیز بیچو بہت نہیں تو آپ کی زبردست پٹائی ہوگی یا آپ کی گردن اڑا دی جائے گی تو پھر اکراہ ہے کوئی اور شخص کسی اور کی طرف سے اکراہ نہیں جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں اک راہ کسی بھی شخص کی طرف سے ہو سکتا ہے بادشاہ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے کسی چور وغیرہ یا عام آدمی کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے بھائی وہ مجبور کر سکتا ہے دوسرے کو دراصل یہ اختلاف ایمان صاحب اور صاحبین کا زمانے احوال زمانہ پر مبنی ہے ایمان صاحب کا زمانہ بڑا اچھا تھا بھائی کوئی شخص کسی پر زبردستی نہیں کر سکتا تھا بھائی سوائے بادشاہ کے بھائی سمجھ میں آیا ہر طرف نیکی کا دور دورہ تھا لوگ اسلامی قوانین پر عمل پیرا تھے اور دین پر عمل کرنے کی پوری کوشش کی جاتی تھی لہٰذا ان کے زمانے میں بادشاہ کے علاوہ کوئی اور اقرا کر نہیں سکتا تھا گویا کہ اتنا امن و امان تھا اور اب اس کے بعد کا زمانہ آیا صاحبین کا زمانہ بھئی تو اب زمانہ کچھ خراب ہوا تو وہ انہوں نے اپنے زمانے کو دیکھا کہ بادشاہ کے علاوہ اب تو کوئی اور شر پسند بھی کیا کر سکتا ہے کسی کو کسی کام پر مجبور کر سکتا ہے بھائی فتنہ اور فساد کچھ کچھ پھیلنا شروع ہو گیا تو انہوں نے اپنے زمانے کے مطابق فتوا دیا بھائی تو آج کل تو زمانہ اور بھی خراب ہو گیا بھائی کوئی بھی کسی کام پر کسی دوسرے کو مجبور کر سکتا ہے بھائی سمجھ میں آیا بھائی دو چار ساتھی ملائے اپنے ساتھ بھائی زبردستی یہ کام کرو بھائی سورج سمجھ میں آ گئی بھائی تو کہتے ہیں وہ عیدا اکر ہر رجول الا بے اعلیٰ بے امالی بھائی یہاں ایک ضابطہ یاد رکھیے اقراہ سے تمام آقد نافذ ہو جاتے ہیں ہمارے نزدیک اقراہ کی وجہ سے تمام قولی عقود جو ہیں نافذ ہو جاتے ہیں سورج سمجھ میں آ گئی تصرفات جتنے فال سے متعلق تصرفات ہیں وہ سارے اقرا کی وجہ سے کیا ہو جاتے ہیں نافذ ہو جاتے ہیں البتہ جب اقرا ختم ہو جائے تو پھر بعد میں مقرہ کو اختیار ہوتا ہے وہ چاہے تو اسافت کو فسخ کر دے چاہے تو اسے برقرار رکھے اس کی اجازت دے دے بشرطے وہ عقد فسخ کا اہتمال رکھتا ہو قادل فسخ ہو مالانا بھائی دیکھیے بھائی کیا ضابطہ میں نے آپ کو لکھوایا کہ اکراہ کی وجہ سے تمام پالی اوقود نافذ ہو جاتے ہیں البتہ اکراہ کے ختم ہو جانے کے بعد مکرہ جس پر زبردستی کی گئی اس کو اختیار ہوگا چاہے تو اس عاقد کو فسخ کر دے اور چاہے تو اسے برقرار رکھے لیکن فسخ اسی صورت میں کر سکتا ہے جب کہ وہ عاقد قابل فسخ بھی ہو اگر وہ فسخ کے قابل ہی نہیں ہے تو پھر اسے فسخ بھی نہیں کر سکتا مثلا کسی نے دوسرے کے سر پر تلوار رکھی کہ اپنے غلام کو آزاد کرو بھائی نہیں تو آپ کی گردن اڑاتا ہوں اس نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا بھائی موت کے خوف سے تو یاد رکھیے اب یہ آزادی قولی تصرف ہے زبان سے اس نے کہا اپنے غلام کو جو میں نے تمہیں آزاد کر دیا تو یہ نافذ ہوا غلام منگانا آزاد ہو جائے گا لیکن بعد میں اختیار ہوتا ہے وہ چاہے تو مکرف چاہے تو اپنے عشاقت کو کیا کر دے پھس کر دے کہ وہ عقد فصف ہونے کے قابل ہو لیکن یہ تحریر یہ جو آزاد کرنا ہے یہ ایسا عقد ہے جو فصف کا استعمال نہیں رکھتا ایک دفعہ غلام کو آزاد کر دیا جائے پھر اس آزادی کو فسخ نہیں کیا جاتا لہذا یہاں پر بھی اب آزادی کو فسخ نہیں کیا جا سکتا صورت سمجھ میں آ گئی اس کی تو یہ بھی ایک قول آقد تھا البتہ یہ قابل فصق نہیں تھا کچھ قول آقد ایسے ہوتے ہیں جو قابل فصق ہوتے ہیں جیسے ایک شخص نے دوسرے کو تلوار اس کے سر پر رکھی کہ چلو بھائی یہ اپنی گاڑی فلاں کو بیچو اس نے گاڑی بیچ دی دوسرے کو بھائی یہ بیع ہے ہوا, تو اکرا ہوا بیع کے اندر اور آپ بتائیے بیع فسخ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی بیع فسخ ہو سکتی ہے تو لہٰذا جب اقرا ختم ہو جائے یہ جبر اس پر سے ختم ہو گیا وہ چلا گیا تو اب اس کی مرضی ہے یہ جس پر زبردستی کی گئی تھی یہ چاہے تو اس حاقت کو برقرار رکھے اور چاہے تو اسے کیا کر دے فخ کر دے سورت سمجھ میں آئی تو خلاصہ کا اعلان کیا ہوا کہ ہمارے نزدیک اقراہ کی وجہ سے تمام اولی تصرفات جو ہیں وہ نافذ ہو جاتے ہیں اولی تصرفات کیا ہوتے ہیں نافذ ہو جاتے ہیں البتہ مکرح کو بعد میں اختیار ہوتا ہے وہ چاہے تو ان کو فسخ کر سکتا ہے بشرتے کے قابل فسخ ہوں اگر یہ قابل فسخ ہی نہیں ہے تو پھر ان کو فسخ بھی نہیں کر سکتا تفصیل آگے کتاب میں آ جائے گی بھائی تو کہتے ہیں رجول ولا بے مالی ہی جب مجبور کیا گیا کسی آدمی کو اپنے مال کے بیچنے پر کہ مسن اپنی یہ گاڑی بیچ دو او آلہ چرا اسٹل یا کسی سامان کے خریدنے پر ایک آدمی کو مجبور کیا گیا کہ یہ گاڑی میں قلم خریدو زیب سے اولادی درہمین یا اس بات پر کہ وہ اقرار کرے کسی دوسرے آدمی کے لیے ایک ہزار درہم کا ایک آدمی نے دوسرے پر تلوار نکالی اور اسے کہا کہ زید کے لیے ایک ہزار درہم کا اقرار کرو کہ تم نے اس کا ایک ہزار درہم دین دینا ہے بھائی اس نے اقرار کر لیا تو دیکھیے یہ کس قسم کا تصرف ہے او یو وا جا یا اپنا گھر کرایا پر دے بھائی ایک آدمی نے دوسرے پر تلوار اٹھائی بھائی کہ اپنا گھر کیا کرو زید کو ایک سال کے لیے اور اس شخص کو مجبور کیا گیا اس امر پر قتل کی قتل کی دھمکی دی گئی اور کس کے ذریعے ضرب شدید یعنی شدید کی دھمکی دی گئی اور یا کس کے ذریعے قید کرنے کے کیا کروں گا تمہیں قید میں ڈال دوں گا جیل میں ڈال دوں گا. فب. تو نا راہ ذکر ہوا قتل بھی ذکر ہو گیا ضرب شدید اور حبس بھی ذکر ہوا بھائی وہ ایک جو قتل کے جس میں قتل کیا اس کو طلب کرنے کی دھمکی دی جاتی تھی وہ کون سا ایک تھا وہ ایک راہ مل جی تھا اور جس میں ضرور شدید یا حب قید کی دی دھمکی ہو وہ کون سا تھا غیر ملجی تو دیکھو دونوں ذکر کر دیے مانا نا کہ یہ جو تصرفات تصرفاتے بھائی یہ قولی تصرفات ان میں دوسرے کی رضامندی ضروری ہوتی ہے بغیر رضامندی کے کسی کے آپ اس کی چیز نہیں خرید سکتے بغیر رضامندی کے کسی پر آپ کوئی چیز نہیں بیچ سکتے بھائی یہ سارے امور جو ذکر ہوئے ان میں کیا ضروری تھی رضا مندی ضروری تھی اور رضامندی کون سے اکراہ میں فوت ہوتی تھی دونوں کے اندر بھائی اکراہ غیر ملزی میں بھی رضا فوت اور اکراہ مل کے اندر بھی رضامندی فوت ہو جاتی تھی بلکہ وہاں تو اختیار صحیح بھی کیا ہو جاتا تھا فوج تو رضامندی دونوں میں فوت ہوتی تھی اس لیے دونوں کو ذکر کیا دونوں کا یہی حکم ہے تو کہتے ہیں اس نے ف اس دھمکی کی وجہ سے اس نے کیا کیا اس چیز کو بیچ دیا اوشت یا خرید لیا فو بالخیار تو مکرم کو اختیار ہے انشا ام بل چاہے تو بے کو چلنے دے و انشا ففا ہو اور اگر چاہے تو فخ کر دے و راجا اور رجوع کرے مبیے کے ساتھ یعنی مبیا واپس لے لے بھائی ایک شخص نے دوسرے پر تلوار اٹھائی کہ اپنی گاڑی زید کو بیچ دو اس نے اپنی گاڑی زید کو بیچ دی اور زید کے حوالے بھی کر دی زید گاڑی لے گیا بعد میں اکرا ختم ہوا تو اس کو اختیار ہے بے کو فسخ کرنا چاہے تو کیا کر دے فسخ کر دے ورجہ بالمبیعی اور مدیے کو واپس لے لے فہم کا اناقابستہ مانا اچھا بھائی اس نے گاڑی دی تھی تو اس نے بھی سمن دیے تھے کیا دیے تھے مثلا گاڑی کے سمن پانچ لاکھ روپے بھائی اس شخص نے کہا تھا اپنی گاڑی پانچ لاکھ میں زید کو بیچ دو اس نے بیچ دی اس نے اپنی گاڑی اس کے حوالے کر دی اس نے سمن اس کے حوالے کر دیے بھائی تو گاڑی اس سے لے لے گا اور سمن اگر اس کے پاس موجود تھے تو وہ سمن کیا کر دے گا اسے واپس کر دے گا سمجھ میں آیا بھائی یاد رکھیے اگر اس نے جو پیسے وصول کیے پانچ لاکھ اگر اپنی خوشی سے لیے ہیں تو اجازت ہو گئی اب اس کے بے کو فسخ کرنے کا اختیار نے اگر اپنی خوشی سے نہیں لیے تو پھر زبردستی پیسے بھی زبردستی اس کو, اس کو دلوائے گئے بھائی تو اس صورت میں اب بھی اس کو اختیار ہے کیا کر سکتا ہے آفت کو فسخ کر سک اگر اپنی مرضی سے لیتا ہے بھائی اس نے تلوار نکالی دی اپنی گاڑی بیچ تو اس نے گاڑی بیچ دی گاڑی اس کے حوالے کر دی اکرا ختم ہوا اگلے دن وہ پانچ لاکھ روپے لے کر آیا بھائی اس نے بخوشی پانچ لاکھ روپے اس سے لے لیے بھائی اس وقت کسی قسم کا کوئی اقرا ہے کسی قسم کا اکرا نہیں یہ اپنی خوشی سے سمن وصول کر رہا ہے تو اس خوشی سے سمن وصول کرنا یہ اجازت ہی تو دینا ہے سمجھ میں آیا یہ کیا کر رہا ہے وہ بیع کی گویا کہ اجازت دے رہا ہے اب حسب کا اختیار نہیں۔ یہ معنی ہے فإن قبض ثمن طوعا پس اگر اس نے قبضہ کیا سمن پر طوعن خوشی کے ساتھ رضامندی کے ساتھ فقط اجاز البيع تو تحقیق اس نے بیع کی اجازت دے دی و ان كان قبضه مكرها فلیس بی اور اگر اس نے سمن پر قبضہ کیا ہے مکر ہونے کی حالت میں یعنی اس پر زبردستی کی گئی تھی اسی حالت میں اس نے سمن پر بھی قبضہ کر لیا سا بھی اجازت یہ قبضہ اجازت نے شمار ہوگا یہ اجازت نہیں ہے فی یاد رکھیے اس نے سمن پر قبضہ کیا لیکن وہ بھی رضامندی سے نہیں کیا وہ شخص ابھی بھی تلوار اٹھائے سر پر کھڑا تھا اور اس سمن اس نے زید سے کہا بھائی اب سمن ابھی ابھی حوالے کر دو زید نے اس کے حوالے کر دیے سارے سمن اس نے سمن پر قبضہ کیا لیکن بتائیے سمن پر قبضہ بھی کس حالت میں ہو رہا ہے ایک راہ کی حالت میں ہو رہا ہے آپ یاد رکھیے یہ سمن بعد میں جب یہ بے فصح کرتا ہے یہ سمن اگر اس کے پاس موجود تھے تو واپس کرنا ضروری ہے اور اگر اس کے پاس سے ہلاک ہو چکے مثلا اس نے اپنے گھر میں رکھے اور رات کو چوری ہو گئے تو اس صورت میں اس پر زمان نہیں آئے گا کیونکہ یہ چیز اس کے پاس امانت کے حکم میں تھی سمجھ میں آیا بھائی کیونکہ اس نے اپنی خوشی سے اس پر قبضہ نہیں کیا زبردستی اس کے سر ڈالی گئی ہے لہذا زمان نہیں آئے گا اگر وہ چیز ہلاک ہو گئی بھائی, بھائی اگر باقی تھی تو واپس کرنا ضروری اگر اس کے پاس ہلاک ہو چکی ہے تو اس پر زمان نہیں سمجھ میں آیا بھائی ویسے چیز ختم ہوئی تو کہتے ہیں والدہ ہو اور مکرا پر واجب ہے رد ہو اس سمن کا واپس کرنا امکان کا ایمنفی یدی اگر وہ سمن موجود تھے اس کے قبضے میں باقی تھے جی وہ جی حالکل مبی افی دل مشتری و ہوا غیر مکرحیم زمین قیمت بھائی دیکھیے زبردستی کرنے والے نے آپ سے کہا تھا اپنی گاڑی زید کو بیچ دو آپ نے زید کو گاڑی بیچ دی تو یاد رکھیے زید پر بھی زبردستی ہے یا زبردستی نہیں اگر زید پر بھی زبردستی ہے تو پھر اس کے لیے بھی یہی حکم ہے بھائی اس کے پاس وہ گاڑی امانت کے طور پر ہوگی اگر اس پر بھی زبردستی کی گئی اگر اس پر زبردستی نہیں ہے وہ تو وہ تو چاہتے ہی ہے تھا آپ سے گاڑی کسی طرح حاصل ہو جائے تو پھر اس صورت میں اب یہ گاڑی اس کے پاس بطور امانت کے نہیں ہے بلکہ اس کو کیا کرنا پڑے گا یہی گاڑی لوٹانا پڑے گی اگر گاڑی ہلاک ہو گئی تو پھر زمان کے طور پر اس کی قیمت دینا پڑے گی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی کہتے ہیں وہ ہلک المبی دل مشتری اگر مبیا حالات ہو گیا مشتری کے قبضے میں وہ ہوا غیر و مکرہ اس حال میں کہ وہ غیر مکر تھا یعنی اس پر زبردستی نہیں تھی زمین تو وہ اس مبیعی کی قیمت کا ضامن ہوگا ولیل اَن مکرہ انشا بھئی دیکھیے ایک شخص نے زبردستی آپ کی گاڑی آپ کے ذریعے فروخت کروا دی اور گاڑی پر زید نے قبضہ کر لیا اور زید پر کوئی زبردستی نہیں تھی زبردستی صرف آپ پر کی گئی زید نے اس گاڑی پر قبضہ کر لیا اب یہ گاڑی اگر اس کے پاس ہلاک ہو جائے تو زید پر کیا آئے گا زمان کے زمان اور زمان کے طور پر اس گاڑی کی قیمت اسے دینا پڑے گی تو آپ گاڑی اس کے پاس ہلاک ہو گئی تو جس پر زبردستی کی گئی تھی جس کی پہلے گاڑی تھی وہ چاہے تو زید سے کیا کرے زمان لے لے چاہے تو جس نے زبردستی کی تھی بھائی جو مک تھا اس سے بھی چاہے تو زمان لے سکتا ہے بھائی مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی جس نے زبردستی کی تھی اس سے بھی کیا کر سکتا ہے زمان لے سکتے یہ مانا ہے ولیل مک رہی انشا اور مکرہ کے لیے جائز ہے کہ وہ زمین بنا دے کو اگر چاہے تو میت او یشرب المرا بھائی یہاں سے آگے آپ کچھ ایسے امور ذکر کر رہے ہیں جو جائز نہیں ابھی تک تو وہ امور ذکر ہوئے جو جائز تھے آپ بیک کرنا چاہیں بیک کر سکتے ہیں یعنی اپنی گاڑی کی آپ کسی کے لیے اقرار کرنا چاہیں ہزار ارام کا اقرار کر سکتے ہیں یعنی کر سکتے اقرار تو یہ تو وہ باتیں ذکر ہوئی جن جو جائز نہیں مانا اب کچھ وہ امور ذکر ہو رہے ہیں جو جائز نہیں ہے کوئی دوسرا شخص ان پر زبردستی مجبور کر دیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے بھائی وہ اب تفصیل بیان کرنے لگے ہیں پہلا مسئلہ یہ ذکر کریں گے بھائی کہ کوئی شخص دوسرے کو مردار کھانے پر مجبور کرتا ہے یا شراب کے پینے پر مجبور کرتا ہے تو مردار وہ کھا سکتا ہے یعنی شراب کو وہ پی سکتا ہے یعنی مکراہ بھائی جی تو یاد رکھیے میں نے آپ کو بتلایا کہ اکراہ کتنی قسم پر ہے جی دو قسم پر ایک اکراہ ملجی ہے ایک اکراہ ہے جی اب ایک شخص نے دوسرے کو مردار کھانے پر یا شراب کے پینے پر مجبور کیا اور دھمکی اس نے کس قسم کی دی ہے زبردست پٹائی کی یا قید کرنے کی تو اس نے دھمکی کس چیز کی دی ہے کہ میں آپ کی یہ شراب پیو یا یہ مردار کھاؤ میں آپ کی زبردست پٹائی کروں گا یا آپ کو میں قید میں ڈال دوں گا ایک ماہ کے لیے تو کیا اس مکرہ کے لیے جائز ہے کہ اس مردار کو کھا لے یا اس شراب کو پی لے کہتے ہیں نہیں بھائی یہاں اب اکرا ملجی ہوا اس صورت میں تو یہ چیزیں اس طرح کرنا اس کے لیے جائز ہو جائے گا اور اگر یہ کرا ہے غیر ملجی ہوا تو اس کے اندر اس کے لیے یہ مردار کھانا یا شراب پینا جائز نہیں سمجھ میں آئی بات بھائی تو معلوم ہوا اگر کسی نے کسی کو قتل کرنے کی دھمکی دی کہ شراب پیو نہیں تو میں تمہیں قتل کرتا ہوں یا یہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں توڑ ڈالوں گا بھائی تو اس صورت کے اندر بھائی یہ ایک ملجی ہے اور ایک ملجی کی صورت میں اب اس شخص کے لیے یہ شراب پینا حلال ہوا بھائی یہ مردار کھانا اس کے لیے کیا ہو گیا حلال ہو گیا یاد رکھنا لفظ توجہ سے سننا میں نے کیا کہا حلال ہو گئی یہ شراب اب حرام رہی نہیں اس شخص کے لیے یہ مردار اس کے لیے حرام رہا ہی نہیں بلکہ کیا بن گیا حلال ہو گیا اب اگر یہ شخص حراع, وہ شراب نہیں پیتا دوسرا اس کو قتل کر دیتا ہے یا آ, مردار نہیں کھاتا دوسرا شخص اسے قتل کر دیتا ہے تو یاد رکھیے قاتل تو ہے گناگار یہ مقتول بھی گناگار ہوا یہ مقتول بھی کیا ہوا بھائی کیوں گناگار ہوا یہ اس نے تو شراب نہیں پی شراب تو حرام تھی اس نے حرام سے اپنے آپ کو بچایا بھائی میں نے بتلایا یہ اکراہ مل ہے اور اکراہ مل کے اندر یہ مردار اور شراب وغیرہ یہ حلال ہو جایا کرتے ہیں بھائی کیا ہو جاتے ہیں بھائی ضرورت کی بنا پر یہ چیزیں حلال ہیں یعنی ایک شخص میں پڑ رہا ہے مرنے والا ہے بھائی اب ایک مردار چیز پڑی ہے اگر وہ چیز تھوڑی سی کھا لیتا ہے اس کی جان بچ جائے گی اور اگر وہ چیز نہیں کھاتا تو پھر اس صورت میں مر جائے گا بھائی تو شریعت کا حکم ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت سے بچا لے اور اس چیز کو کیا کر لے بقدر ضرورت کھا لے بھائی سمجھ میں آیا بھائی قرآن میں اللہ تعالیٰ کس طرح فرما رہے فرماتے ہیں ان نما زیر وما احل لغیر اللہ فمن غیر عادم فلا اسما علیہ تو قرآن میں اللہ تعالی فرماتے ہیں بھائی اناغیر باغم عادٍ فلا اسما علیہ الله اللہ غفرَ اللہ کیا فرماتے ہیں انما حرم علیکم ملم اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے تمہارے اوپر مردار کو وہ اور خون کو ولق ملخن اور خنزیر کے گوشت کو وما ابلب ہی غیر اللہ اور جسے غیر اللہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو جس پر کیا کیا گیا ہو غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو والا نا جیسے یہاں مزاروں وغیرہ پر ہوتا ہے بھائی داتا صاحب کے نام پر دے رہے ہیں خلا بزرگ کے نام پر دے رہے ہیں بھائی سمجھ میں آیا یہ حرام ہے دیکھیے اللہ تعالی حرام چیزیں گنوا رہے ہیں اور ترقی ہو رہی ہے ادنا سے اعلیٰ کی طرف جو جس کی حرمت تھوڑی ہے اس کو پہلے ذکر کیا جتنی جتنی خرمت آگے چیزیں ذکر ہو رہی ہیں ان کی حرمت اتنی ہی سخت ہوتی جا رہی ہے چار چیزیں اللہ نے ذکر فرمائی مردار خون خنزیر کا گوشت اور وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو سب سے پہلے مردار کو ذکر کیا بھائی اس سے بھی بڑھ کر حرمت کے اندر خون ہے بھائی وہ بھی اللہ فرماتے ہیں حرام خون سے بھی بڑھ کر حرام جو ہے خنزیر کا گوشت ہے وہ بھی حرام اور سے بھی بڑھ کر حرام ہے وہ چیز جسے جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو سمجھ میں آیا مسئلہ بھائی معلوم ہوا یہ جو مزاروں وغیرہ پر بھائی یہ کھانے پینے کی چیزیں دی جاتی ہیں ان بزرگوں کے نام پر یاد رکھیے یہ چیزیں خنزیر سے بھی بڑھ کر حرام ہیں خنزیر کے گوشت سے بھی بڑھ کر حرام ہیں یہ ہوتا ہے کھانے پینے کی چیزیں تقسیم ہوتی ہیں دودھ تقسیم ہوتا ہے یاد رکھ کی اگر کوئی مسئلہ پوچھے خنزیر سے بھی بڑھ کر یہ چیزیں حرام ہیں خنزیر کا کھا ایک طرف خنزیر کا گوشت پڑا ہو ایک طرف یہ والا دودھ پڑا ہے جو اس کسی کے نام پر دیا گیا تھا بھائی اور انسان مرنے والا ہے تو بہتر یہ خنزیر کا گوشت کھا لے اپنی جان بچا لے اس دودھ کی حرمت اس خنزیر سے بھی ہو گئی بڑھ گئی کیونکہ اس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر کوئی چیز دی گئی ہے حالانکہ جو بھی چیز دی جائے کس کے نام پر دینی چاہیے اللہ کے نام پر بھائی یہ میں کوئی اپنی بات نہیں کر رہا مولانا قرآن کی بات کر رہا ہوں اللہ خود فرما رہے ہیں بھائی ولخم الخن اللہ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فلا اسما عَلَيْهِ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا عَادٍ پس جو کوئی مجبور ہو گیا بغیر اس کے کہ وہ سرکش تھا یا حد سے تجاوز کرنے والا تھا فلا اسما علیہ <عَلَيْن> تو اس پر کوئی گناہ نہیں یہ چیزیں حرام ہیں لیکن کوئی مجبور ہو جائے اور اس کو اپنی جان بچانے کے لیے ان میں سے کوئی چیز کھانا پڑے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے ان اللہ الرحیم یقیناً اللہ بہت بہت, بہت زیادہ مفرت کرنے والے اور بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں بھائی تو دیکھو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں بھائی جو کوئی مجبور ہو گیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں معلوم ہوا مجبورے کی حالت میں اپنی جان بچانے کے لیے مردار خون انزیر کا گوشت وغیرہ یہ چیزیں کھانا کیا ہے بقدر ضرورت کے جس سے جان بچ جائے اتنی مقدار کھانا جائز ہے حلال ہو گیا مولانا وہ حلال سمجھ میں آیا تو اب یہ شخص جس کو مجبور کیا گیا تھا کہ یہ شراب پیو نہیں تو تمہیں قتل کرتے ہیں اور اس نے شراب نہیں پی اور اس کو قتل کر دیا گیا میں نے آپ کو بتلایا کہ قاتل تو گناگار ہوا مقتول بھی گناگار ہوا بھائی مقتول کیوں گناگار ہوا کیا وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ یہ چیز ضرورت کی بنا پر حلال ہو چکی ہے اب حرام رہی نہیں اب یہ شراب حرام رہی نہیں کیونکہ ضرورت کی بنا پر شراب کیا ہو جاتی ہے ابھی میں نے بتایا مثلاً کیا ضرورت پیش آئی تو انسان مرنے لگا ہے جان بچانے کی اور کوئی صورت نہیں کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے شراب پڑی ہوئی ہے اگر وہ دو تین گھونٹ پیتا ہے تو اس کی جان بچ جائے گی ورنہ اس کی جان نہیں بچے گی تو اس ضرورت میں شراب حلال حلال ہو گئے مارانا کیا ہو گئی تو یہاں پر بھی دوسرے نے تلوار سر پر رکھی ہوئی ہے بھائی اب یہاں بھی شراب حلال ہو چکی بھائی اب شراب حلال ہو چکی ہے اور پھر اس نے شراب نی پی اور اس کو قتل کر دیا گیا تو حلال چیز کے کھانے سے اپنے آپ کو روکا اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا اس لیے گناگار ہوا اس لیے کیا ہوا کیونکہ وہ چیز کیا ہو چکی ہے بھائی حلال ہو چکی ہے تو اس نے حلال چیز کے کھانے سے یہ رک گیا اور اپنے آپ کو کس میں ڈال دیا ہلاکت میں ڈال دیا بھائی سمجھ میں آیا بھائی ایک آدمی ہے اس کے سامنے کھانا پڑا ہوا ہے بھائی خلال کھانا پڑا ہوا ہے آپ مجھے بتائیے یہ اس آدمی اس کھانے کو نہیں کھاتا شریر بھوک لگی ہوئی یا نہیں کھاتا یہاں تک کہ مر جاتا ہے اور کوئی کھانے کی چیز نہیں آپ بتائیے یہ گناگار ہوگا یا نہیں ہوگا بھائی کیونکہ ایک خلال چیز کو کھانے سے روک رکا رہا اور اپنے آپ کو ہلاک کر لیا تو یہ سب گناگار ہوگا بھائی تو یہاں پہ بھی شراب حلال ہو چکی ہے اور اس کے پینے سے وہ رکا رہا تو اس نے اپنے آپ کو کیا کیا خود حلاکت میں ڈال دیا بھائی اچھا تو معلوم ہوا بھائی یہ چیزیں ضرورت کی بنا پر حلال ہو جاتی ہیں بھائی یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں آیت سے آپ کو کیا پتہ چلا کہ مردار خون وغیرہ یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں ضرورت کی بنا پر حلال ہو جایا کرتی ہیں لہذا اکراہ غیر ملجی کے اندر تو ضرورت نہیں البتہ ایک ملجی کے اندر کیا ہے ضرورت ہے لہذا اس میں یہ چیزیں حلال ہو جائیں گی کراہ غیر ملجی میں حلال نہیں ہوں گی بھائی تو کہتے ہیں وَإن اور اگر مجبور کیا گیا اس بات پر کہ وہ مردار کھائے یا شراب پیے وہ اخ رہا اعلیٰ ظالی کبھی او سن پس مجبور کیا گیا اس کام پر قید کے ذریعے یعنی قید کرنے کی دھمکی دی او ضربن یا ضرب کے ذریعے یعنی ضرب کی دھمکی دی گئی او بن قید بیڑیوں کو کہتے ہیں کہ میں تمہیں بیڑیاں پہنا دوں گا یا قید کی دھمکی دی گئی آپ بتائیے مولانا قید دوبارہ دیکھیے خب زر اور بیڑیاں قید کی دھمکی دی یا پٹائی کرنے کی دھمکی دی یا بیڑیاں پہنانے کی دھمکی دی یہ کون سا اکراہ ہے یہ اکراہ غیر ملجی جی ہے تو اس میں ضرورت نہیں لہذا لم تو اس کے لیے یہ چیز یہ کام کرنا حلال نہیں ہے بھائی کس چیز کا کھانا اس کے لیے حلال نہیں اللہ خاف امین ہو اعلی نفس ہی اولا مگر یہ کہ اس کو مجبور کیا جائے ایسے عمر کے بیما خاص امین اس سے اعلی نفس ہی اپنے نفس پر یا اپنے عز پر اپنے, اپنے میں سے ایسی دھمکی دی گئی جس میں اس کی جان جانے کا خطرہ ہے یا اعظام سے کوئی عرض جانے کا خطرہ ہے سفیدہ خاف ذَلِكَ کا پر جب اسے یہ خوف کو وسیع ہو تو مکرف کے لیے گنجائش ہے یق دما کہ وہ پیش قدمی کرے یعنی اقدام کرے علامہ اکرحا علیہ اس چیز پر جس پر مجبور کیا گیا ہے اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ پیش قدمی کر کے اس کام کو سر انجام دے دے جس پر اسے کیا کیا گیا ہے مجبور کیا گیا ہے ولا ایسا ماتوا تو وہی اور اس کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ صبر کرے اس امر پر جس کی اس کو دھمکی دی گئی ہے یعنی اب اس سے دوسرے نے کیا کہا دوسرے نے کہا تھا میں تجھے قتل کر دوں گا تو اس کے لیے اس قتل پر صبر کرنا درست نہیں ہے بھائی دوسرے نے کہا تھا میں تمہارے ہاتھ پاؤں توڑ دوں گا تو اس کے لیے وہ کہتا ہے میں شراب نہیں پیوں گا ہاتھ پہنچ اڑوالوں گا لیکن شراب نہیں پیوں گا بھئی. تو اس شخص کے لئے گنجائش نہیں ہے کہ وہ صبر کرے اس چیز اس عمر پر جس کی اس کو دھمکی دی گئی ہے فَإِن و وَسَقَرْ اس نے صبر کیا حَتَّىٰ أَوْقَعُو بِهِ یہاں تک کہ انہوں نے وہ عمر اس پر واقع کر دیا بھئی. اس پر کیا کر دیا؟ اس کے ساتھ وہ امر کر دیا یعنی قتل کر دیا اس کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے پل اور اس نے نہیں کھایا من تو یہ شخص کیا ہوا گناگار ہوا مسئلہ سمجھ میں آیا یہاں تک بھائی وہ نبی علیہ السلام اور جب مجبور کیا گیا کسی شخص کو کس بات پر اللہ کے ساتھ کفر کرنے پر اور بصب بن نبی علیہ السلام یا حضور علیہ السلام کو گالی دینے پر برا بھلا کہنے پر بقع او اور حب مجبور کیا گیا کس دم کس کے ذریعے قید کے ذریعے کہ یہ کفر کرو یا یہ حضور صم کی شان میں گستاخی کرو اور دھمکی کس چیز کی دی تھی قیدیاں پہنانے کی میں تمہیں زنجیروں میں جکڑ دوں گا نہیں تو یہ کرو او شاب یا کس چیز کی دھمکی کے ساتھ قید میں ڈال دینے کی دھمکی کے ساتھ او زار یا کس دھمکی کے ذریعے پٹائی کرنے کی دھمکی دی لنگ یقن زالی کا تو کہتے ہیں یہ اکراہ نہیں ہے حتی یہاں تک کہ اس کو مجبور کیا جائے ایسے یوک اس رہا سے اپنے, پر یا اپنے سے کسی عزب پر اسے خوف ہو اس پر بِهِ تو اب اس شخص کے لیے گنجائش ہے کہ وہ ظاہر کرے اس چیز کو امروہ بھی ہی جس کا انہوں نے اس کو حکم دیا ہے وہ یوری اور طوریہ کرے وہ یورری کیا کرے تو کرے بھائی تو کہتے ہیں ایسی بات کرنا جس کے دو معنی نکلتے ہوں آپ ایک معنی کا ارادہ کر رہے ہیں اور دوسرا دوسرا مانا سمجھ رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں, ہیں بھائی ایک آدمی نے دوسرے پر تلوار اٹھائی کہ کلمہ کفر کہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرو نہیں تو میں تمہیں قتل کر دوں گا ابھی بتایا صاحب خزوری نے بھائی کہ ایک ملجی کے اندر کس کے اندر ایک ملجی کے اندر بھائی اس کے لیے گنجائش ہے یہ کلمہ کفر کہہ سکتا ہے سمجھ میں آیا بھائی کلمہ کفر کہہ سکتا ہے لیکن اکراہ غیر مل کے اندر یہ گنجائش نہیں ہے وہ کہتا ہے میں زبردست پٹائی کروں گا بھائی ٹھیک ہے پٹائی کر لو لیکن میں کلمہ کفر زبان پر نہیں آنے دوں گا میں حضور کی شان میں کبھی کوئی گتاخی نہیں کروں گا اس صورت میں یہ اکراہ نہیں ہے ہمارا نا وہ پیٹائی برداشت کرے بھائی خاطر ہر تکلیف برداشت کرے لیکن اگر اس نے کس قسم کی دھمکی دی ہے کافر نے قتل کرنے کی یا اغا میں سے کسی عضو کے کاٹ دینے کی دھمکی دی ہے تو شریعت نے اجازت دے دی رخصت دے دی کہ کرنا چاہو تو ایسا کر لو اپنے آپ کو بچا لو لیکن یہ تھی رخصت عظیمت یہ ہے کہ پھر بھی کیا کرے ایسا نہ کرے اپنی جان دے دے لیکن اس قسم کا کام نہ کرے لیکن اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے سمجھے زبان سے کہے لیکن دل میں ایمان ہونا چاہیے بھائی دل کے اندر ایمان ہونا چاہیے تو کہتے ہیں صاحب قدوری فرما رہے ہیں اس سورت میں توریا کر لے بھائی توریا کس کو کہتے ہیں میں نے کیا بتلایا آپ کو کہ ایک ایسی بات کرنا جس کے دو معنی نکلتے ہیں مخالف ایک معنی سمجھے اور آپ دوسرے معنی کا ارادہ کر رہے ہیں سمجھ میں آیا بھائی جیسے حضرت مولانا قاسم نانوتی رحمہ اللہ بھائی وہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی کمان کر رہے تھے اور انگریز ان کو گرفتار کرنے کے لیے کوششوں میں لگا ہوا تھا انگریزوں کی حکومت تھی برے صغیر میں پورے انگریزوں کے جاسوس فوج وغیرہ ان کی تلاش میں ہے بھائی ایک مرتبہ جاسوسوں نے انگریزی فوج کو اطلاع دے دی کہ فلاں مسجد میں مولانا قاسم نانوتوی جو ہیں وہ نماز ادا کر رہے ہیں فلاں مسجد میں موجود ہیں ان کو جا کر پکڑ لیں بھائی فوج آئی اس نے پوری مسجد کو گھیرے میں لے لیا اندر مولانا قاسم نانوسی رحم اللہ ایک جگہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے بھائی سادہ سے کپڑے تھے بھائی سادہ سے قمیض پہنی ہوئی ہے اور تہبند باندھا ہوا ہے تو آپ اپنی جگہ سے ہٹ کر تھوڑا سا پھر نوافل میں مشغول ہو گئے بھائی انگریز فوجی انگریز کے فوجی اندر آئے بھائی دیکھا اندر مسجد میں ایک سادہ سا بوڑھا سا آدمی موجود ہے اور انگریز کے ذہن میں بھی یہ نہیں تھا کہ اتنا سادہ آدمی پورے پرے صغیر کے مسلمانوں کی کمان کر سکتا ہے چنانچہ انہوں نے پوچھا بھائی بھائی تم نے یہاں مولوی قاسم کو نہیں دیکھا مولانا قاسم ننوزی رحم اللہ تھوڑی دیر پہلے جہاں نفل پڑ رہے تھے اس جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ نفل پڑ رہے تھے ابھی یہاں تھوڑی دیر پہلے نوافل میں مشغول تھے تو دیکھو یہ تویا کیا مانا نا وہ سمجھے شاید کوئی اور تھے جو یہاں نوافل پڑھ رہے تھے ابھی نکل کے چلے گئے حالانکہ ان کا کس کی طرف اشارہ تھا اپنی طرف اشارہ تھا کہ ابھی یہاں تھوڑی دیر پہلے نوافل چنانچہ وہ فوراً نکلے مسجد سے کہ بھائی قریب ہی کہیں ہوں گے جلدی تلاش کرو بھائی ادھر ادھر چلے گئے آرام سے نکل کے وہاں سے چلے گئے بھائی یا جیسے مولانا امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے پاس بھائی خارج بھی آئے بھائی خوارج کا ایک فتنہ پھیلا تھا اس زمانے کے اندر بھائی خارج خوارج بھائی جن کا عقیدہ یہ تھا کہ کوئی شخص گناہ کبیرہ کر لے تو کافر ہو جاتا ہے ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ کوئی شخص گناہ کبیرہ بھی کیوں نہ کر لے وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہاں گناہ گار ہوا سزا ملے گی لیکن کافر نہیں ہوا جبکہ خارجیوں کا کیا عقیدہ تھا کہ وق جو گناہ کبیرہ کرتا ہے وہ کافر ہو جایا کرتا ہے بھائی چنانچہ امام اعظم ابو خنیفہ رحم اللہ ایک مرتبہ بھائی کہیں مسجد وغیرہ میں درد میں مشغول تھے یا کہیں موجود تھے تو خارجی کو چھائے مانا تلوار نکالی ہوئی ہے بھائی اور آ کر کہا امام صاحب کے سر پر کھڑے ہو گئے اور امام صاحب سے کہا تم کفر سے اپنے کفر سے توبہ کرو نہیں تو ابھی تمہیں قتل کرتے ہیں امام اعظم بخنی رحم اللہ نے فوراً جواب فرمانے لگے ہاں میں کفر سے توبہ کرتا ہوں ہاں میں کوپر سے کیا کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں وہ مطمئن ہو کے چلے گئے وہ اپنا عقیدہ تھا اس سے توبہ کر رہے ہیں خارجیوں کے نزدیک کیا عقیدہ تھا بھائی ان کا کیا عقیدہ تھا خارگیوں کا جو گناہ کبیرہ بھی کر لے وہ کیا ہو جاتا ہے کافر ہو جاتا ہے تو اور جس کا یہ عقیدہ نہیں وہ کافر ہے وہ کیا سمجھتے تھے جو से وہ سمجھے امام صاحب اپنے فقیرے سے توبہ کر رہے ہیں حالانکہ امام صاحب کا کیا ارادہ تھا یعنی تم جو کام کر رہے ہو یہ کفر ہے میں اس کفر سے کیا کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں دو معنی کلام کے ایسا کلام کرو جس کے دو معنی نکلتے ہوں آپ ایک معنی کا ارادہ کر لیں دوسرا دوسرے معنی کو دوسرا سمجھو ہے دوسرے معنی کا ارادہ کیا ہے بھائی تو کہتے ہیں فیضا خوفا جب اس کو خوف کو اس بات اور بھی تو اس شخص کے لیے گنجائش ہے کہ وہ اظہار کرے اس چیز کا جس کا انہوں نے اسے حکم دیا ہے یعنی اس کفر کا اظہار کرے جس کا انہوں نے کہا تھا کہ کفر کا و یہ بھی کیا کر دے اس کلمہ کفر کا زبان سے اظہار کر دے وہ یورری اور کیا کرے توریہ کرے توریہ اگر ذہن میں آتا ہے توریہ کر لے توریہ بھی بالکل نہیں کہاتا ذہن میں تو بس جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ دے ہاں لیکن دل مطمئن ہونا چاہیے زبان پر کلمہ کفر آیا لیکن دل کیا ہے مطمئن ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مولانا مجبوری میں ٹھیک ہے بھائی لیکن مجبوری بھی کون سی ذکر کی گئی ہے اکراہ ملجی میں ایسی گنجائش ہے اکراہ غیر ملجھی جس میں صرف پٹائی کی دھمکی ہے اس میں یہ گنجائش نہیں ہے تو کہتے ہیں فیزا ازارہ زالی جب اس مکرہ نے یہ چیز ظاہر کر دی یعنی وہ کل میں کفر ظاہر کیا وقل بھو مطمئن اور اس کا دل مطمئن تھا ایمان کے ساتھ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے وہ انصاب یوسرفرا کانا معورا اور اگر اس نے صبر کیا یہاں تک اسے قتل کر دیا گیا اور اس نے کفر کو ظاہر نہیں کیا کانا معورا تو اس کو اجر دیا جائے گا اس کو کیا کیا جائے گا بڑا عظیم ازر ملے گا مولانا سمجھ میں آیا بھائی کیا وجہ ہے فرق کیوں ہے گلستہ مسئلے میں بتلایا تھا کہ اگر شراب پینے سے رکا رہا اور دوسرے نے قتل کر دیا تو گنا کار ہوگا اور یہاں کہہ رہے ہیں کلمہ کفر کہنے سے رکا رہا یہاں تک کہ دوسرے نے قتل کر دیا تو اس کو ثواب ملے گا وجہ یہ مولانا کہ میں نے بتلایا پچھلے مسئلے میں وہ چیز حرام رہی نہیں تھی بلکہ مجبوری کی وجہ سے کیا ہو گئی تھی وہ شراب حلال ہو گئی تھی جبکہ یہاں پر کلمہ کفر ہے اور کلمہ کفر کسی حال میں کہنا بھی حلال نہیں وہ اب بھی حرام ہی ہے البتہ شریعت نے گنجائش دی دی زبان سے کہہ سکتے ہو دل پھر بھی دل میں پھر بھی کیا ہونا چاہیے ایمان ہونا چاہیے ان رہا اطلاقی مال مسلم اور اگر مجبور کیا گیا ایسے عمر کے ساتھ یا خاف مین ہو خوف ہے اس سے اعلی نفس ہی اپنے نفس پر او عزم من ہی یا اپنے عز سے کسی عز پر و ہو تو اس شخص کے لیے گنجائش ہے اَن يَفْعَلَ کہ وہ ایسا کر لے والا اور صاحب مال کے جو ہے اس کے لیے جائز ہے کہ, کہ وہ زامین بنا دیں مکری کو صورت یہ ہاں مثلاً دوسرے کی فصل تیار کھڑی ہے ایک شخص نے دوسرے سے کہا بھائی یہ زید کی فصل کو آگ لگا دو نہیں تو میں تمہاری زبردست پٹائی کروں گا تو دیکھو ایک مسلمان کا مال تلب کرنے پر مجبور کر رہا ہے تو یاد کہ اس کے لیے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کسی دوسرے مسلمان کے مال کو کیا کرے تلب کرے کسی کے بھی مال کو تلب کرے تو چنانچہ اس نے دھمکی کس قسم کی دی ہے زبردست پٹائی کرنے کی دھمکی دی ہے تو یہ کراہ ملجی ہے یا غیر ملجی غیر ملجی. غیر ملجی تو اس کے اندر جائز نہیں ہے اس کے لیے دوسرے کے مال کو تلب کرنا لیکن اگر یہ کراہ ملجی تھا یعنی اس نے کہا تھا یہ زید کی فصل کو آگ لگاؤ نہیں تو میں تمہیں قتل کر دوں گا تو یاد رکھیے اس, اس میں اب اس کے لیے جائز ہے کیا کرے دوسرے مسلمان کے مال کو تلب کر دے چنانچہ اس نے اس کی فصل کو آگ لگا دی گئی اس کی فصل تلب ہو گئی اب مقرص وہ جو جس کی فصل تلق ہوئی ہے کہتے ہیں وہ مقرص سے زمان لے لے گا جس نے زبردستی کی تھی اس سے کیا کرے گا جس نے آگ لگائی وہ تو ہے مکرا بھائی وہ تو مجبور تھا دوسرا اسے قتل کر رہا تھا تو زمان اس پر نہیں آئے گا بلکہ زمان کس سے لے گا مقر سے لیا جائے گا صاحب المکریہ <الْمُقْرِحَة> اور صاحب مال کے لیے ہے کہ وہ زامن بنا دے کو وَإِن اُقْرِحَ بِقَتْلٍ عَلَى قتل غیر <عَلَيْه> ایک آدمی نے دوسرے کو دھمکی دی کہ زید کو قتل کرو نہیں تو میں تمہیں قتل کر دوں گا بھائی تو کیا اس مقر کے لیے جائز ہے کہ اس زیب کو قتل کر دے کہتے ہیں نہیں بھائی اس کے لیے کسی صورت میں جائز نہیں ہے کہ کسی دوسرے کا کیا کرے قتل کرے اپنی جان بچانے کے لیے تو اپنی جان بچانے کے لیے کسی دوسرے کا قتل کسی صورت کے اندر جائز نہیں ہے بھائی ایک آدمی نے دوسرے کو کیا دھمکی دی ہے کہ فلاں کو قتل کرو نہیں تو میں تمہیں قتل کر دوں گا بھائی یاد رکھیے اب اس مکرح کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس فلاں کا کیا کر دے قتل کر دے وجہ یہ کہ ادھر ایک جان جا رہی ہے ادھر اس کی اپنی جان جا رہی ہے تو اپنی جان بچانے کے لیے دوسرے کی جان لینا درست نہیں ہے بھائی سمجھ میں آیا اپنی جان بچانا چاہتا ہے دوسرے کی جان لے لے یہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے اگر اس نے قتل کیا گناہ گار ہوگا بھائی تو کہتے ہیں وہ انکری ہب قتل اگر کسی کو مجبور کیا گیا قتل کے ذریعے یعنی قتل کی دھمکی دی گئی تھی اعلی قتل غیری ہی کسی غیر کے قتل پر پیر کو قتل کرو لم یا ہو تو گنجائش نہیں ہے اس مکرح کے لیے قدیمہ آ رہے ہی کہ وہ پیش قدمی کرے اس کام پر یعنی اس قتل پر یہ صبر کرے یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا جائے یعنی اپنی جان تو دے دے لیکن کسی دوسرے مسلمان کی یا کسی دوسرے آدمی کی جان نہ لے فہم قطال ہو کانا اگر مکرہ نے اس دوسرے شخص کو قتل کر دیا کا نا تو یہ کیا ہوگا گناگار ہوگا ولقساس رہا ہوں انکان القتل و آمدن اور قساخ اس شخص پر آئے گا جس نے اسے مجبور کیا تھا جس نے اسے کہا تھا فلاں کو قتل کرو تو قصاص اب اس سے لیا جائے گا ہاں گنا اس کو بھی ہوا بھائی تو کہتے ہیں بل قصاص پر ہوگا جس نے اس کو مجبور کیا تھا اِنْ الْقَتْلُ عَمْدًا اگر وہ قتل کس قسم کا تھا قتل عامد تھا کیونکہ قتل آمد میں آیا کرتا ہے وہی نقرحہ اللہ تعالیٰ مرا دی اور اشیاب دی ففا اعلی صورت ایک آدمی نے دوسرے کو مجبور کیا کہ اپنی بیوی کو طلاق دو یا اپنے کو آزاد کرو اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی یا اپنے غلام کو آزاد کر دیا تو کیا ایسا ہو جائے گا بیوی کو طلاق ہو جائے گی غلام آزاد ہو جائے گا بھائی آپ پہلے بھی یہ پڑھ چکے ہیں کہ زبردستی میں بھی طلاق دلوائی جائے تو طلاق کیا ہے واقع ہو جاتی ہے کہتے ہیں وہ ان اکر اعلیٰ طلاق مرا دی اور دی اور اگر مجبور کیا گیا کسی کو اپنی بیوی کو طلاق دینے پر اور قیاب دی اپنے غلام کو آزاد کرنے پر ففا اعلیٰ اس نے ایسا کر دیا وقع ما اک رہا تو واقع ہو جائے گی وہ چیز جس پر اس کو مجبور کیا گیا تھا یعنی طلاق واقع ہو جائے گی یا وہ آزادی کیا ہوگی کی واقع ہو جائے گی اچھا اور آپ جانتے ہیں بھائی طلاق ایک دفعہ دے دی, دی جائے اس کے فسخ کی کوئی صورت نہیں غلام کو ایک دفعہ آزاد کر دیا جائے اس کے فسخ کی کوئی صورت نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں قیمت دی تو رجوع کرے گا اس شخص پر جس نے اس کو مجبور کیا تھا غلام کی قیمت کے ساتھ بعد میں کیا کر دیا جائے گا اس شخص سے غلام کی وصول کی جائے گی کیونکہ اب غلام تو واپس نہیں آ سکتا اور بیوی کو طلاق دلوائی تھی اس میں کیا کریں گے کہتے ہیں بھائی اگر بیوی کے ساتھ صحبت کر چکا تو اب طلاق کے بعد اسے مہر دینا پڑے گا لیکن یہ مہر طلاق کی وجہ سے دینا پڑ رہا ہے یا صحبت کرنے کی وجہ سے ہی مہر پکا ہو چکا تھا بھائی مہر کیا تھا صحبت کرنے کی وجہ سے ہی پکا ہو چکا تھا وہ تو دینا ہی تھا ہر حال کے اندر لہذا اس صورت میں کسی قسم کا زمان ایک شخص نے دوسرے کو مجبور کیا کہ اپنی بیوی کو طلاق دو اس نے طلاق دے دی تو اس صورت میں مکرہ مکرہ پر کسی قسم کا زمان نہیں بشرتے کہ مکرح کیا کر چکا اپنی بیوی سے صحبت کر چکا ہے اور اگر صحبت نہیں کی تھی ابھی صرف نکاح ہوا تھا تو پھر اس صورت میں آپ جانتے ہیں نصف مہر دینا پڑتا ہے تو اب وہ نصف مہر اس کو مکر سے وصول کر لیا جائے وی جو بھی نصف ماہر مر آتی ان کا نقبلت دو اور رجوع کرے گا عورت کے نصف مہر کے ساتھ ان کا نقبل دو اگر وہ طلاق صحبت سے پہلے تھی بھئی آپ جانتے ہیں انسان کسی اگر عورت کو صحبت سے پہلے طلاق دے دے تو اسے نصف مہر ادا کرنا پڑتا ہے کیا کرنا پڑتا ہے نصف مہر ادا کرنا پڑتا ہے لیکن یہ نصف مہر بھی اس پر پکا نہیں ہوتا ہو سکتا ہے جدائی کا سبب عورت بن جائے تو یہ نصف مہر بھی ثابت ہو جایا کرتا ہے مثن علیہ فرض کر عورت مرتد ہو گئی تو نکاح خود بخود ٹوٹ جائے گا تو یہ نکاح ہوا تھا بھی صحبت نہیں ہوئی صحبت سے پہلے ہی نکاح ٹوٹ گیا اور صحبت سے پہلے جب نکاح ٹوٹتا ہے تو نشچ مہر آیا کرتا ہے لیکن یہاں جدائی کا سبب کون بنی عورت بنی ہے تو نشچ مہر بھی نہیں آتا تو معلوم ہوا صحبت سے پہلے جب طلاق دی جائے تو نشچ مہر آتا ہے لیکن اس نشچ مہر میں بھی امکان ہوتا ہے شاید وہ بھی نہ آئے کہ جدائی کس کی طرف سے آ جائے عورت کی طرف سے لیکن اب یہاں پر طلاق جب دلوائی گئی زبردستی تو اس طلاق کی وجہ سے یہ نسو مہر جو پکا نہیں تھا اب پکا ہو گیا تو لہٰذا اب اس زبردستی کرنے والے پر زمانہ آئے گا اس سے کیا کیا جائے گا نصف مہر وصول کر دیا جائے گا مسئلہ یاد بھی ہے یا پچھلا مسئلہ بھول چکے ہیں آپ بھائی تو کہتے ہیں نسچ مہرل مرتی اور رجوع کرے گا عورت کے نس مہر کے ساتھ یعنی اس مکر سے نس مہر لے لے گا انسان قبل اگر یہ طلاق صحبت سے پہلے تھینا وجب ابھی حنی فتح رحم اللہ بھائی آگے جنا کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں ایک شخص کو زبردستی جنا پر مجبور کیا گیا بھائی یاد رکھیے امام اعظم ابو حنیفہ پر اللہ فرماتے ہیں اگر کسی شخص کو زبردستی زنا پر مجبور کیا گیا تو اگر وہ مجبور کرنے والا بادشاہ تھا پھر تو اس زنا کی وجہ سے حد نہیں آئے گی سمجھ میں آیا اور اگر کسی اور نے مجبور کیا اور اس شخص نے زنا کر لیا تو اس پر حد زنا آئے گی کیا آئے گی حد زنا آئے گی اگر قاضی کے پاس ثابت ہو اور صاحبین فرماتے نہیں کوئی بھی مجبور کر دے کسی کی کس زبردستی کس نے مجبور کیا دوسرے کو زنا پر اور اس نے زنا کر لیا تو جب کی کراہ پایا گیا تو اب حد نہیں آئے گی بھائی سورج سمجھ میں آ گئی تو وجہ بھئی اس بات میں دراصل اتفاق ہے امام صاحب کا بھی اور صاحبین کا بھی کہ اکراہ جب پایا جائے تو پھر حد نہیں آیا کرتی زینا کے اندر لیکن پھر اس میں چونکہ اختلاف تھا آپ جانتے ہیں اکراہ امام صاحب کے نزدیک بادشاہ کی طرف سے ہو سکتا ہے کسی اور کی طرف سے نہیں جبکہ کہ صاحب کی نزدیک کسی اور کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے تو امام صاحب کے نزدیک جب بادشاہ کے علاوہ کسی اور نے زبردستی زینا پر مجبور کیا اور اس نے زنا کر لیا تو ان کے نزدیک اقرا تو بادشاہ کے علاوہ کسی اور سے ہو ہی نہیں سکتا تو یہاں اقرا ہی نہیں اور جب اقرا ہی نہیں تو زنا سے کیا آئے گی حد آئے گی جبکہ صاحبین کے نزدیک اقرا ہر ایک سے ہو سکتا ہے لہذا یہاں اقرا پایا گیا اور جب اقرا پایا جائے تو پھر حد نہیں آیا کر تو کہتے ہیں وہ ریہ اور اگر مجبور کیا گیا کسی شخص کو زنا پر وجب علیہ الحدہ ابھی حنیف طرح اللہ تو اس پر حد واجب ہوگی امام آزہ حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک مگر یہ کہ بادشاہ اسے مجبور کرے بادشاہ اس پر اقرا کرے رحمہ اللہ فرماتے کو شخص پر حد واجب نہیں ہے وہ ادا اک رہا لم تب امرا اتو اور جب کسی شخص کو مجبور کیا گیا آلر ردتی مرتد ہونے پر لم تبین تو جدا نہیں ہوگی امرا اِم اتو اس کی بیوی اس سے ایک آدمی کو مرتد ہونے پر مجبور کیا گیا بھائی آپ جانتے ہیں کوئی مرتد ہو جائے تو اس سے کیا ہو جاتا ہے نکاح ٹوٹ جایا کرتا ہے اب ایک شخص نے دوسرے پر تلوار نکالی بھائی کہ چلو کیا کرو مرتد ہو جاؤ عیسائی ہو جاؤ بھائی کلمہ کفر زبان سے کہو تو اس نے کلمہ کفر زبان سے کہہ دیا تو کیا اس سے بیوی جدا ہو جائے گی کہتے ہیں نہیں بھائی اس سے بیوی جدا نہیں بھائی کیوں نہیں جدا ہوگی بھائی ابھی آپ پڑھ چکے ہیں بھائی یہ تو ایمان کے جو ہے ایمان کا تعلق تو دل سے ہے زبان سے کہہ بھی دے اور دل مطمئن ہو تو اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا لہذا وہ مرتد ہی نہیں جب مرتد ہی تو بیوی بھی بی اس سے جدا نہیں بھائی سورج سمجھ میں آ اچھی طرح چلیے بس مولانا ہزا بول مراؤ اللہ علام حقیقت الکلام